باپ شام عینظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کل جو کچھ تاریخی حوالے سے جھوٹ اور بہتانات چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کی نظر ان میں مبتلا اور پریشان ہونے سے بچانے کے لیے موضوع پیش کر رہا ہوں چند زمانۂ قدیم کے جھوٹے مرخین کا مختصر تعارف جب جھوٹے مرخین علم ہو جائے گا تو کسی خبیث کی طرف سے کسی ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی طرف سے اگر اس کا حوالہ نظر آئے گا سننے میں آئے گا تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ فلاں نام کے جتنے راوی ہیں جتنے معررق ہیں یہ جھوٹے کذاب سے مرف محرف ہیں دجال ہیں ان کی بات کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ اکیلے ہو کر کرتے ہیں تو سیدھی سادی بات ہے کہ آپ لوگ ان کا حوالہ اور پرانے زمانے کا ان کا سن دیکھتا کر تو آپ پریشان نہیں ہوں گے لہذا آپ کو یہ ایک بہت بڑی کلّی سی آکل دینا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو جھوٹی باتوں پرانی تاریخی جھوٹی باتوں کے جھوٹ ہونے کا قانون اور کلیاں مل جائیں میرے پاس کتاب ہے صحیح و اخبار سفین اس نے صفین اور اس سے پہلے جو جمل ہے دونوں کے متعلق جو ثقہ صحیح اور ضعیف اور جھوٹی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے لکھنے والوں کے نام سن نے وفاد ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہے میں جو مضبوط روی ہیں مورخین مرخین ان کو چھوڑ کر ضعیف اور جھوٹے مولرقین جو ان کا اس کتاب سے مختصر تعارف کروا دیتا ہوں میں صاحب کتاب کی تقلید میں نہیں جا رہا محقق بندہ ایما اربا عیمہ مشتحدین کی تقلید کے سوا باقیوں کی تکلید نہیں کر سکتا چار اماموں کی تقلید وہ جتنا بڑے سے بڑا محقق ہو اس کی مجبوری ہے لیکن دوسروں کا یہ حال نہیں ہے میں اس مانے کا یہ بندہ ہے صحیح اخبار سے فیل لکھنے والا اس کی تقریر نہیں کر رہا میں نے نظر و تعمل کر کے جو صحیح پایا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاء اللہ <تصفی> جنگ صفین کے حوالے سے پہلی کتاب جابر جعفی کی ہے اس کتاب کا نام کتاب و سفین ہے یہ راوی رافضی تھا اور کذاب تھا جھوٹا بندہ تھا بادل گرجتا تھا تو کہتا تھا مولا علی گرج بول رہا ہے بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تو آلان ہو مارا ہے تو اکدم میں جا تھے مار تو اکرب میں جابر الجوفی کہ میں نے جابر جوڑفی سے زیادہ جھوٹا بندہ میں نے نہیں دیکھا امام اعظم کو حنیفہ جیسی شخصیت پر مارا تو جابر جوفی یہ حدیث اور تاریخ میں اس کا نام یعنی کتب حدیث میں کتب تاریخ میں آتا ہے اس کی کتاب ہے پوری سفین کی تاریخ پر ایک سو ستائیس ہجری میں اس کی وفات ہے اتنا پرانا بندہ ہے لیکن جھوٹ میں بے مثال تھا لہذا جابر جوڑفی کا حوالہ کسی کتاب میں آ جائے یا کسی تاریخ میں کسی مقرر کی زبان پہ آئے تو سمجھو جھوٹ بول رہے ہیں نام اس کا پورا تھا جابر بن یزید جعفی کوفی ذہن میں رکھنا مولا علی کے ساتھ بیت کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کا دعوی کرنے والے لوگ کوفے میں تھے عراق میں اور جھوٹ بھی زیادہ عراق اور کوفے کا مشہور ہے ہمارے علماء جو رجال اور راویوں پر کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں جب تک وہ کسی کوفی راوی کے متعلق مضبوط ہونے کی گواہی نہ دیں اس وقت تک کوفی بندے کی روایت قبول نہیں ہو سکتی بزرگوں نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں خاص شان کے مالک ہیں لیکن وہ مبتلا ہوئے جھوٹے قذاب عیسائیوں میں مولا علی ایک خاص شان کے مالک ہوئے یہ مبتلا ہوئے جھوٹے رابضیوں شیعوں میں بہت جھوٹ چلتا ہے ان میں میں جتنے قزاب راوی زیادہ ذکر کروں گا وہ خوفی ہوں گے اس کا مطلب ہے جو مولا علی کی محبت کا دعوی کرنے والے ہوں نا اور آپ کو زیادہ مولا علی کے حبدار نظر آ رہے ہوں ان سے دور بھاگنا ان لوگوں نے اہل بیت سے وفا نہیں کیا تو تم سے کیا کریں گے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کبھی سچ بات نہیں کہی تو تمہارے ساتھ کیسے سچ بولیں گے یہ کلیے بتا رہا ہوں کلے قانون بتا رہا ہوں ان پر چلنے والا انشاءاللہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا حافظ ابن حجر نے فرمایا جابر جوفی کے متعلق تقریب التہذیب کے اندر ضعیفن رافی رافضی ضعیف ہے سفیل کی جنگ کے متعلق جابر پھر کی باتیں مرد ہوگی یہ قانون ذہن میں رکھنا ہوتے ہیں نا بھائی تمہارے علاقے کے بھی بڑے بڑے جھوٹوں کے سردار لوگ مشہور ہوں گے کئی یار بڑے بڑے کوڑ مارنے ویخے نے سڈے پنڈ کا جہرا بندہ ہے نا یہ سارے طرح اچا ہے میری گل نہیں سمجھی اسی طرح ہر دور میں ہوئے جہاں پھر جو ہے یہ ان میں سے ایک ہے پہلا نمبر پورا ہو گیا دوسرا نمبر جی اللہ اکبر راوی کا مورکھ کا نام ہے ابو مخنف لوت بن یحییٰ ازدی کوفی دیکھنا جھوٹوں کی منڈی کہاں لگتی ہے جہاں مولا علی کے عاشق زیادہ رہتے ہیں نام نہاد عاشق وہاں جھوٹوں کی منڈی ہے ہاں اتنا جھوٹ آپ کو نہ حجاز میں نظر آئے گا نہ شام میں نظر آئے گا جتنا عراق میں نظر آئے گا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جیسا محتبہ مالک میں ہے بےح دا ان اوبال فرمایا عراق میں تو ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے سیدنا فاروق اعظم کو فرما لے دا ان اوبال روبان لا علاج بیماری کو کہتے فرمائی عراق میں لا علاج بیماری تمہارے اسلام کے یہ جی خاص مرکز ہوئے ہیں حجاز یعنی مکہ مدینہ تین خلیفوں کا مرکز ہو رہا ہے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ خود شام سیدنا معاویہ کا مرکز رہا عراق مولا علی کا مرکز رہا ہے اللہ اکبر آپ کو جھوٹے راوی حجاز میں بہت کم ملیں گے شام میں بہت ہی کم ملیں گے جہاں سے جتنا معاویہ کی حکومت رہی مولا علی کے متعلق عبد اللہ بن سبا کی وہ نسل جنہوں نے مولا علی کی حکم کا دعوی کر کے اسلام کو بیت کو برباد کرنے کی سوچی تھی یہ ایسے خبیص لوگ یہاں عراق میں ہوئے یہ عراق تمہارے علماء حدیث اور علماء روایت کے پاس بدنام ہو گیا اللہ کہ محدثین کہتے ہیں حدیث چلے گی حجاز مقدس سے تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی شام میں چلے گی تو تبدیلی نہیں آئے گی جب عراق میں پہنچے گی تو بگڑ جائے گی اور جھوٹے راویوں کا پتہ کیا کام ہوتا ہے بالکل جھوٹ بہت کم راوی جھوٹے بولتے ہیں جو سچی بات ہوتی ہے نا اس کا کچھ حصہ لیا اور دائیں بائیں پچڑے لگا لوگوں کا ایک فٹ کی بات کو دو فٹ دس فٹ بنا دینا یہ جھوٹوں کا کام ہوتا ہے کیوں ان کو پتہ ہے اگر بالکل جھوٹ بولیں گے رواج نہیں پائے گا قبول نہیں ہوگا تو سچ کا مزاج ملاوٹ ساتھ کر دیں گے پھر جھوٹ ملائیں گے نا تو کتنے بندے دھوکہ کھا جائیں گے یہ بہت خبیص لوگ ہوتے ہیں جو قذاب لوگ ہوتے ہیں نا جو دین اور مسلمانوں کے معاشرے میں بگاڑ ڈالنا چاہتے ہوتے ہیں بہت نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے طریقے ہوتے ہیں ہوتے ہیں آم. یہ بہت بڑا ہاتھ کنڈا ہے ان کا میں نے بالکل ایمان سے کہتا ہوں بہت آزمایا اس کو صحیح بات لیں گے اس کے ساتھ ادھر ادھر سے کچھ اپنی طرف سے ملا دیا ملا کر اور پھیلا دیا دنیا میں اور دنیا نے باہر وہ جو ملاوٹ تھوڑی سچ کی ہوتی ہے نا اور وہ مشہور بات ہوتی ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارا ہی سچ ہے تو یہ جو ابو مصنف لوت بن یا کوفی اس کی وفات ہے جی ایک سو ستاون میں وہی الکامل میں فرماتے ہیں جلا بھنا شیعہ ہے ایک تو خالی شیعہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی یہ سکولوں کا جو سر ہوا تھا سر سر سید جس کو کہتے ہیں تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھابھی ہیں اس نے کہا ایک ہوتا ہے وہابی بھی ایک ہوتا ہے کریلا ایک ہوتا ہے نیم چڑھا تو وہ کہتا تھا بھئی میں تو کریلا نیم چڑھا ہوں میں خالی بھابھی نہیں ہوں اسی طرح کی بات امام ابن عدی ہمارے آل کامل میں جو رجال کے امام ہیں وہ فرما رہے ہیں اس لطف یحییٰ کے متعلق شیعی محترق کن جلا بنا ن... کریلا نیم چڑا صاحب و اخبار ہم خدا کا اس نے کوئی حدیث روایت نہیں کی اس کا کام اور جھوٹ زیادہ تاریخ میں چلا ہے اور خدا نے اس کو حدیث کی طرف نہیں جانے دیا لوت میں جائے جائے ابو مکھرت کو اور آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے قصے کا سب سے بڑا راوی یہی ہے اسی کی کتاب ہے المقتل جس پر بڑے بڑے لوگوں نے اعتماد کر کے لیا اس سے مواد اور یہ سڑا جلا بھونا شخص کیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ صحابہ پر تومتے لگاتا ہے اللہ بیت کی بے عزتی کرنے میں ان کی عزت کو خاک میں ملانے میں یہ خبیر سے خصوصی مہارت رکھتا ہے اس دجال کے پاس وہ وہ باتیں پڑھنے میں آتی ہیں جو کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں آ سکتی یہ پتہ نہیں بیٹھ کر کیسے بناتا رہا یہ رابضی ہے اس کی کتاب یہ کتاب صفیل اور المختب امام زہبی فرماتے ہیں اخباری طالف اللہ کو بھی اخباری بنتا ہے اخباری لوگ یہ لفظ پرانا چل رہا ہے اخباری اور آج کے اخباری آپ کو آپ جانتے ہیں یہ اخباری لوگ کیا ہوتے ہیں کتنے سچے لوگ تو ہوتے ہیں اخباری کیوں بھائی وہ اخباری لوگ جانتے ہو نا اے اخبار میں آ گیا اخبار چھپ گیا اخبار چھپ گیا اخبار کا تعارف تو حکیم الحمد اول علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں یہ حکیم الامت دو میں حکیم الامت اول اکبر الہبادی ہے یہ ذہن میں رکھ یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں کیوں علامہ اقبال نے یہ حکمت انہی سے سیکھی علامہ اقبال اکبر رحمہ اللہ کو خط لکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے میں آپ کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے مغربی تہذیب ملعون تخریب اس کے خلاف سب سے پہلا قلم اٹھانے والا و اکبر اللہ بازی ہے تو ان کا لطب ہے حکیم علومت اول تو اللہ کا حکیم الامت دو یہ اسی طرح کی بات میں نے کر دی جس طرح ہمارے بعد بعض متاثرین والے اللہ مصول اول لقب دیتے ہیں علامہ اول قطب الدین شیرازی علامہ دوم علامہ تسانی یہ لقب دیتے ہیں تفت رحم یہ ان کی اصطلاح ہے بعد میں یہ چلا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کون سے پہلے عالم نہیں تھے یا حرفان کے اندر وہ اول درجے کے تھے اور تفتہ دانی ہر فن کے اندر دوم درجے کے تھے غلط ہے یعنی مخصوص فنون میں تو یہ جو اسلام کی حکمت اور مغرب کو سمجھنے کا کام ہے نا اس میں اول حکیم الامت اکبر ہے اور دوم علام تو میرے بھائیوں اکبر فرماتے ہیں اخباریوں کے متعلق حوال حقیقت ہے ویسے حکیم الامت جو شخص ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں بن جاتا اس کی بات جو ہے نا وہ اتنا مضبوط اور حقیقت کے مطابق ہوتی ہے کہ لوگ اس کو حکیم الامت ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ اپنے حکیم الامت ہونے کا دعوی نہیں کرتا لوگ اس کو مانتے ہیں کھینچو نہ کمانو کو کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو اللہ اکبر ال آبادی فرما رہے ہیں انگریزوں نے کہا آپس میں بیٹھ کر کہ بڑھو اخبار اور پروپکنڈا تم تو پروپکنڈو کہتے ہو نا کا کیا مطلب ہوتا ہے پلندے بنانا پنجابی یہ پلندے جو بنانے والے ہوتے ہیں نا بڑوے اخباری ان کے متعلق کہہ رہے ہیں بڑوے انگریز آپس میں بیٹھ کر کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو, تو, پانا تو کیا کرو کچھ بھی نہ کرو اخبار نکالو اخبار کے پروپیگنڈے سے ہی تم مسلمانوں کے لوگوں کے ذہن ایسے بنا دو گے کہ یہ خود بخود مسلمان یہ تمہاری جنگ میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے لہذا کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو جب تو کو مقابل ہو تو اخبار نکالو اب یہ بڑھ اسی اخباری جو ہے اخباری ہے ہے جو اتنا پلندے بناتے ہیں جھوٹ کے کلزاب کی دس اولاد کچا کی اولاد دیکھتی ہو تو اخبار جن کو صحافی ہی بولتے ہیں جن کو میڈیا کہتے ہیں پوری قوم کا اعتماد آج ان پر ہے وہ کیا ہے بربادی ہے اس قوم کی اللہ اور ایمان سے کہتا ہوں کبھی میں نے اخبار میں آنے کی سوچ ہی ہو اگر کوئی بھڑوا آ میرا کسی طرح اخبار میں نام دینے کے لیے انٹرویو لیتے ہیں بلا دیتے میں نے اس کی ایسی بے عزتی کی ہے کہ وہ بیچارے کو جان چھڑانے پڑ چل <تصفح> نکلو حرام سات ہمیں پاگل بناتے ہو جاؤ اپنی اور اپنے ساتھی جھوٹے ڈو ڈھونڈو یہ اخباری جو لفظ ہے نا یہ کوئی اچھا لفظ نہیں اخباری اوپر سے تالف لایو سکوبے مامزابی فرماتے ہیں روت میں حیا خبریں جمع کرتا ہے تعلیفن خود بھی ہلاک ہے برباد ہے قابل اعتماد نہیں ہالفن ہلاکت میں پڑا ہوا شخص ہے کیا مطلب اس کی باتیں اتنا جھوٹھی ہیں خود بھی ہلاکت میں پڑا ہوا ہے لوگوں کو ہلاکت بربادی میں ڈال رہا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ اور حافظ رحبی دونوں کے یہ فرمودات اور تاثرات اللہ اکبر یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہمارے بہت بڑے امام مشتہد امام مشتحد کا نام آ گیا تو سارا کچھ اس میں آ جائے مشتحد بننا کوئی خالجی کا گھر نہیں ہوتا اتنا بلند درجہ ہے مشتحد بننے کا کہ سمجھو تمام علوم و فلول سب پر یہ بندہ حاوی ہے پوری دستکار رکھتا ہے اور پھر اس کو اللہ نے اندر سے وہ روشنی دی ہے جو کتابوں میں نہیں ملے گی تب جا کر مشتحد بن ہمارے مجتہد ہیں امام محمد بن جریر تبری ان کی تاریخ ہے تبری مشہور ہے دنیا میں تین سو سے زیادہ مقامات پر ان کی تاریخ میں لوت میں یحییٰ جو اخباری طالب حالق ہے اس کی روایتیں آئیں تین سو سے زیادہ مقامات پر اب سوال پیدا ہوگا یار بندہ تو اتنا تمہارا مجتہد ہے اور اس قزاب کی روایتیں کو لے رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ابن زر طور رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو کچھ میں اس میں تاریخ میں لکھ رہا ہوں میں جمع کر رہا ہوں تاریخ کو رہا مسئلہ صحیح سچ جھوٹ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ تم نے خود تحقیق کرنی ہے کہ روایت کرنے والا شخص ایسا ہے دیکھا ہے بڑا بندہ تھا خود کو بری کر کے بری کر کے خود یہ بات لکھ کر انہوں نے اپنے کاندھوں سے بوجھ وزن ذمہ داری اٹھا دیا اب اگلے بار وہ کہتے ہیں مجبور اس وجہ سے ہے کہ جتنا مواد کربلا وغیرہ کے حوالے سے اس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہم نے وہ جمع کر دیا لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ حب. لہذا جس کو دیکھو تاریخ تبری میں کربلا مک کے متعلق یہ لکھا ہے کربلا کے متعلق یہ لکھا اس کو بڑھوا وہ تو ہے مواد زیادہ لوت میں لہجہ کذاب کا ہے خیر تو ہے امام تبری نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں لہذا یہ دوسرا شخص ہے اس کا نام آئے تو روایت کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دینا وہ روایت قابل اعتماد نہیں ہوگی قابل نظر نہیں ہوگی مان سکے لیکن عجیب بات دیکھو اسی نے کہا کہ میں نے جتنا روایتیں جمع کی ہیں سب روایتیں کربلا کے والے سے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے جو شیعہ بھی ہے تعلق کذاب ہے لیکن شیعوں کا بہت بڑا موت پر بندہ ہے یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنی روایتیں جمع کی ہیں کربلا کے والے سے ان میں تین شکیں سب کے پاس موجود ہیں کہ امام حسین نے فرمایا یا تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحد پر جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو میں بیس کرتا ہوں میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں ساروں نے یہ کہا ہے صرف ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں رقبہ بن سمعان وہ یہ ابو مخلوف کہہ رہا ہے ایک شخص ہے رقبہ بن سمعان اس نے کہا ہے کہ امام نے یہ بات نہیں کی صرف یہ کہا تھا مجھے واپس جانے دوں بات سمجھنا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تین شکوں والی بات کتنی معتبر ہے کہ شیعوں کا جو ایک ذمہ دار شخص ہے اور کربلا کے قصے کا پہلا لکھنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام راوی جتنے ہیں وہ اس بات پر متفق کہیں گے امام نے کہا تھا وہ تین تین باتیں ایک شخص رکما بن سمان نے اس نے کہا نہیں یار یہ دو باتیں نہیں کی تھی ایک کہہ تھی واپس جانے کی اب یہ بات اس وقت کسی نے بنائی ہے شادی کے بلا اس وقت کسی نے بنائی ہے جب اس نے سوچا یار یہ تین سکوں والی جو بات ہے اگر یہ ہو تو یہ تو امام باد کا وہ تو سارا جو ہم نے پلندہ بنایا ہوا ہے وہ تو سارا پلندہ غائب ہوتا ہے برباد ہوتا ہے کہ امام نے کہہ دیا جاؤ میں بیٹھ کرتا ہوں ہم نے تو کیا کہا اب اس نے کیا کہا دو کا انکار کرو ایک کو کہو آپ نے فرمایا تھا مجھے واپس جانے دو لیکن اس بڑوے جھوٹ بولنے والے نے یہ جی نہیں سوچا کہ جب امام نے یہ فرما دیا مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں تو یہ بھی تو بیعت کی بات ہے کیوں آئے کیوں تھے وہاں سے بیعت بیت سے پرہیز کرنے کے لیے بچنے کے لیے جب وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ جا کر بیت کروں گا کیوں کہ بیات کے بغیر کو پیچھے رہنا ممکن کیا مت ماری اور یاد رکھنا رخ بن سمان کو ہائی شخص ہے کون شخص ہے شخص ہے تمہاری جتنی کتابیں ہیں راویوں کے نام پر ان میں ذکری نہیں ہے اشارہ ہی نہیں ہے اکبا بن سمان کو بلا ہے صرف شیعوں کے پاس ہے جس نقطے کو ذہن میں رکھنا سمجھ نہیں آ رہی جس نے دو شکوں کا انکار کیا اس نے اتنا نہیں سوچا کہ جس شک کو تو رکھنا چاہتا ہے اس شک کا نتیجہ بھی وہی ہے جس سے تو بھاگنا چاہتا ہے وہ جاہل جب مکے مدینے میں جاتے وہاں پر حکومت یزید کی تھی پھر وہی نتیجہ تھا کہ وہاں جا کر پھر بیعت کرتے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے جس طرح کہ سب صحابہ اور دیگر حضرات نے بیعت کر لی تھی کسی طرح امام بھی کرتے معلوم ہوا دروگ گورا حافظ اباشک جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بے وقوف اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لیتا ہے اچھا اب میرے بھائی یہ شخص ہو گیا اللہ ابو مخنف کا نام آئے الت کی شان کے خلاف باتیں ہوں یا صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہوں اٹھا کر کوڑے میں پھینک دینا یہ بکواسات اور جھوٹوں کا پلندہ ہوگا پرو پکنڈا ہوگا کل یہ بتا رہا ہوں یار کل یہ ایمان سے کہتا ہوں کل یہ بتا رہا ہوں ایک اور کتاب ہے جی تیسرا راوی بتا رہا ہوں ماشاء اللہ سفین کے حوالے سے کتاب لکھی لیکن جھوٹوں کا پلندہ لقب تو دیکھیں قاضل خوزا بہت بڑا قاضی آخری درجے کا قاضی رہا ابو البختری وحب بن وحب قرشی اسدی مدنی یہ شخص واحد ہے جو مدنی ہے خیر بات ہے سچوں کے جہان میں سچوں کے گاؤں میں کسی جھوٹے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں جس طرح کہ جھوٹوں کے گاؤں میں کسی سچے کا ہونا بڑی بات نہیں اب یہ شخص جی اس کی وفات ہے دو سو ہجری میں امام ابو یوسف کے کاجل خدا ہونے کے بعد یہ قاضل خدا بنا کتنا بڑا اچھا بندہ تھا جی سچا کز احمد و ببل مہی امام احمد اور امام بن یہ دونوں نے فرمایا کذاب ہے جھوٹا بندہ ہے لہذا ابوال البختری کا نام آ جائے تو اس کی بھی روایت اٹھا کر کہاں پھینکنی ہے بولو تو صحیح یار یاد لطیفہ سناتا ہوں ہمارے قرآن مسلمانوں کے قرآن کو غلط اور جھوٹا قرار دینے والا بیٹھا ہوا ہے کتی کا بچہ ایک جس کی روزانہ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے بار گورے جو ہیں وہ دوبر کی خدمت کرتے ہوں گے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بڑا اس کا علم کا حال بتاتا ہوں یہ امام کا نام میں نے لیا ہے یاہیا بن معین وہ ان کو کہتا ہے یاہیا بن معین مہینہ مو کا بچہ قرآن کو غلط کہتا ہے صحابہ پر بھوک مارتا ہے اور ایک امام کے سیدھا نام لینے کا پتہ نہیں ہے امام کا نام کیا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے وہ امریکہ میں سمجھ نہیں آ رہی ایسے کتے کے بچے کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا ए, آ, ए, نام لینا گوارا نہیں کرتا میں جو قرآن کو غلط کہتا ہے بس اس کا کیا نام لینا ہے وہ تو خزیروں سے بدتر ہے وہ کتے کا بچہ قرآن کو تو ہندو یہود نشارا یہ کافی لوگ بھی مانتے یہ کتاب سچی ہے اور گاڈو نسل کا تیرا گردن کا پتہ بتاتا ہے کہ تو یہودیوں کے در کا کتا ہے جس کے گلے میں یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے یہ رسا ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے یہ جو جس کو ٹائی بولتے ہیں نا ہماری نظر میں یہ کتے کا ٹوٹا ہوا رسا ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے نا جب کوئی جانور کتا کسی کے قلعے سے بھاگا اس کے گلے میں تھوڑا سا رسے کا ٹکڑا ہو تو اگلے سمجھ جاتے ہیں اب سمجھ آ گئی ہے رمضان شرم نہیں آتی تم لوگ تو بھائی دیکھو تو صحیح کہ جس کو اتنا تمیز نہیں کہ ایک امام کا نام سیدھا نہیں آتا وہ عالم بنا بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں لعنت ہے ان پر جو اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں میں نے اگلے دن کہا تھا کہ جو شخص ہمارے دین کے موٹے موٹے جو مسئلے جن کو سب فرقوں والے مانتے ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی جو منکر ہو وہ غیر مسلم ہوتا ہے جب وہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ باس نہیں بنتی اس کو یہ کہا جائے گا تو پہلے اقرار کر کہ میں غیر مسلم ہوں میں کافر ہوں پھر مسلمانوں سے سوچا جائے گا کہ تیرے جیسے کافر کے ساتھ بات کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ وہ دوستوں ہمارے امام آزم ابو ہنی رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں کسی مسلمان نے اس کو کہا دلیل دے تو یہ کہنے والا یہ دلیل باندھنے والا مسلمان خود کا بول جائے گا اس کا مطلب ہے یہ گنجائش سمجھتا ہے تو بولو تو صحیح بھائی اسی وجہ سے تاریخ میں جب کسی بڑوے نے نبوت کا دعوی کیا تو آپ کو یہ ہرکل نظر نہیں آئے گا کہ کسی مسلمان نے کہا دلیل پیش کرو توبہ توبہ ہاں جب کسی نے دعویٰ کیا تو مسلمان نے تلوار نکالی اور تاریخ تو پڑھو ایک نہیں بتا سکتے ایک کا حوالہ نہیں دے سکتے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو کہا مجھے دلیل سمجھ نہیں آ رہی بات تمہارا دین خدا کے بندے اتنا مضبوط اللہ اور مولا روم فرماتے ہیں اگر آسمان زمین پہاڑ دریا مسلمان سے کہیں تیرا مذہب غلط ہے تو مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے جس وقت ان سب کی آواز سن کر کہے تم بکواس کرتے ہو ہمارا بدل سچا دیکھو سوا لاکھ نبی ہیں سوا لاکھ صحابہ تمام اہل بہت تمام اولیاء ایسے ایسے سچے لوگ کہ ایک بندہ ان میں سے اگر پہاڑوں آسمانوں زمینوں کو بلوائے کہ بولو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو سب اس کے سچ سے ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو ایسے, ایسے مذہب کے متعلق کسی کتے حرام زادے کی بک بک سننا اللہ بہت بڑھ تو میرے بھائی یہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں فرماتے البختری قضا پن ہے رحاذا اس کی روایت آئے گی تو کہاں پھینکڑی ہے لو جی ایک اور کتاب آ گئی ایک اور شخص آ رہا, یہ بھی ایک منہوس سنگھ میں سے ایک منہوس ہے اس کا نام ہے جی ابو حذیفا اسحاق بن بش اسحاق بن بشف یہ مشہور ہے ضعیف تالف دارا کتنی امام فرماتے ہیں کزاب المترو پرلے درجے کا جھوٹا ہے علماء نے اس کی بات کو چھوڑ کر پھینک دیا یہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرو اس کی کتاب ہے کتاب المتدا المبتا تاریخ میں کیا نام ہے مبتدا اس, اس کی وفات ہے دو سو چھ میں کتنے میں جیسے حضرت نے بھی ہمارے دین اور مذہب کے خلاف چوٹ جمع کیا ہے لیکن دیکھو ہمارے بزرگوں کی ہمارے علماء کی اوقابی نظر شاہین والی نگاہ جنہوں نے ایسے بڑوں کو ظاہر کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں حضرت بھی انہوں میں شامل ہیں انہوں نے بھی کتاب صفین لکھی ہے تو ان کی کتابیں باتیں جو ہیں اس ہاتھ بین بشر کی مبتدا کتاب والے کی کدھر پھینک گئی ہے اب ایک اور آگے اس کی بھی کتاب ہے ابو جعفر محمد بن خالب دمشقی ابو حاتم کہتے ہیں ہمارے ابو حاتم امام بخاری کے دوست ساتھی وہ فرماتے ہیں کان یقرم یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے ابو جعفر محمد بن خالب تو اس کی کتاب کوئی قابل اعتماد نہیں ہے لیجیے سونا ایک مشہور زمانے کا محرک ہے جس رشیوں کے پاس ابو مخنف کا ذکر کیا ہے لوتھ بن آیا تھا اسی طرح ایک حادرت ہوئے ہیں تمہارے پاس بہت زیادہ مشہور ہے اس کو کہتے ہیں واقدی محمد بن عمر واقعی دو سو سات میں اس کی وفات ہے اللہ اکبر اس نے بھی ایسی ایسی حقیقت ہے باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بدبخت بات باتوں کو لے کر بیٹھ جائے نا تو اس کو کافر کرنے کے لیے اس کی باتیں کافی ہو جائیں اتنا غلیظ باتیں جمع کرتا ہے اس کو ذرا شرم نہیں آتی خدا کی شان ہے اس کا منشی تھا لکھنے والا محرر کاتب محمد بن سعد ان کی کتاب ہے طبقات بن سعد مشہور ہے دنیا میں ان کو کہتے ہیں کاتب الوکدی واکدی کا لکھنے والا یعنی یہ لکھواتا لکھ نہیں سکتا تھا تو لکھواتا تھا اب وہ جو ہیں جو کاتب ہیں اس کے وہ سچا بندہ ہے <laughs> لیکن یہ عرب جھوٹا سمجھ نہیں آ رہی اب تبکاتے بنے ساتھ جو ہے کتاب اس سے ہم جب وہ روایت اس سے نہیں کسی اور سے لے رہا ہے وہ تو قابل اعتماد ہو سکتی ہے لیکن جو روایت ابن سعد نے اپنے اس مکتب سے لی لکھوانے والے سے واقعی سے وہ اس کو اٹھاؤ کہاں پھینکو سمجھ نہیں آ رہی بات واکدی قذاب ہے کثیر العلم ہے کیا مطلب کثیر العلم کا ادھر ادھر جا کر باتیں خبریں بہت جمع کرتا تھا لیکن جھوٹ بڑے بولتا تھا ایک ادھر سے لی دو اپنی طرف سے ایک ادھر سے لی دو اپنی طرف سے سمجھ نہیں آ رہی اس حضرت نے بھی کس کربلا کو بیان کرنے میں کافی ہاتھ دکھایا ہے اپنا اور بات حضرت بہت خدمات دی ہیں ایمان سے کہتا ہوں موٹی سی بات بتاتا ہوں ایک بات مشہور ہے اور ملہ بھڑوے بھی کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عصمت کو اٹھا کر شام میں لے جانا چاہا ممبر رسول کو وہاں لے جانا چاہا پھر آگے جو جو قصے وہ من گڑت بناتے ہیں لانت ہے اس قزاب پر جس بڑوے نے یہ جھوٹ باندھا ہے ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے بنائی جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی اتنا بڑا کام ہوتا مسلمانوں میں قیامت نہ آ جاتی سمجھ لی آ بات وہ اتنا ہوا نندا دھیل میں کھڑے ہو کر ممبر پر خطبہ دینا سنت پہ جب بدن شریف آپ کا عمر کافی ہو گئی بدن شریف بھاری ہو گیا بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے تو بیٹھ کر خطبہ دیا تو پھر لوگوں سے کہا بھائی میں اس وجہ سے بیٹھ رہا ہوں اب من معذور ہوں کھڑا نہیں ہوا جاتا اتنا دیر میں اس وجہ سے بیٹھ رہا ہوں جو اتنا بات بھی لوگوں کے سامنے سید لمبے صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے آپ ہمیشہ ساری ساری را... کئی مرتبہ ساری ساری رات جاگ کر دو قدم شریف پر قیام فرماتے تھے تہذیب ساری ساری رات باتیں فرماتے تھے لیکن ایک وقت شریف وہ آیا آخری عمر شریف میں کہ آپ علیہ السلاق و سلام شریف بیٹھ کر پڑھتے تھے اور آپ نے فرما لیا کہ میں مجموا تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ کر پڑھتا ہوں ثواب زیادہ فرمایا اٹھ کر پڑھنے میں تو جو کتے کے بچے اعتراض کرتے ہیں کہ جب معاویہ کی بد ہے بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا تو ان بڑو کو دیکھنا چاہیے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کا قیام چھوڑ کر نفل بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی جس ادر کی وجہ سے رسول بیٹھ رہے ہیں اسی ادر کی وجہ سے بواویہ بیٹھتے ہیں تو کیا ظلم ہے یار تو حضرت یہ واقعی جو ہے نا یہ بھی مشہور ہے زمانہ شخص ہے اس کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں بولو لو میرے دھاتیوں سمجھنا ذرا ایک اور بندہ ہے ابو اشحاد ابراہیم بن محمد شفی کوفی دو سو میں وفات مروسی شیعہ شیعہ نہیں ہے خالی شیوں کے سرداروں میں سے رئیسوں میں سے ابو نعیم اصفانی ہمارے محدث فرماتے ہیں کانا غال یعنی رفظ تو راحدیث اپنے رفظ مذہب میں غالی تھا حد سے آگے نکلتا تھا حدیث اس کی متروک ہے کوئی قابل اعتماد نہیں ہے اس نے بھی کتابیں صفر لکھی ہے توجہ ہے اس کی کتاب ہے کتاب الغارات الغارات ایک اور شخص ہے اللہ اس نے کتاب لکھی ہے وقات و صفین اس کا ذاب کبھی ذرا دیکھنا ابو جعفر محمد بن زکریہ بن دینار غلبی بسری محمد بن زکریا مشہور ہے یہ کبھی ابن زکریہ کہہ دیتے ہیں کبھی محمد بن زکریہ کہہ دیتے ہیں گلابی گلابی دارا کتنی فرماتے ہیں یادا الحدیث امام دارا کتنی ابو الحسن دارا کتری فرماتے ہیں یہ باتیں گھڑتا تھا جھوٹی بناتا تھا رما ہزا بھی بالکل زکری محمد بن زکری قزا جھوٹا باتیں بنانے کا استاد یہ وہی شخص ہے منوج جیسے وہ قصہ کھڑا کہ جی زید آیا مدینے میں اس نے شراب کباب منگوائے اوپر سے حسن حسین پاک اور حضرت عبد اللہ ابن عباس دونوں چلے گئے اس نے کہا ابن عباس کو باہر رہنے دینا حسین کو اندر بلا لینا ابن عباس کو کیوں اس سے خطرہ تھا حسین کو اندر بلا لیا کیونکہ اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا امام حسین اندر گئے شراب کی بو آئی اور خوشبو بھی آئی خوشبو آئی بڑی عجیب سی امام حسین نے فرمایا خوشبو تھی بڑی قیمتی کہاں سے یزید نے کہا ہے بس یہ ہم نے دمشق میں بنوائی ہے یزید نے دعوت دی ہمارے ساتھ ذرا شراب کباب کر اب بات کو سمجھنا کیا یار افسوس ہے کیا اس امت کے ساتھ ظلم ہوا ہے حیران ہوں میں ایمان سے ہائے ہائے اور جتنے مقررین ہیں یہ لوگ بڑوے اپنی محفل اور اپنا مجمہ ہے <متحدث> اس میں جوش و خروش گرم جوشی محفل کا بناور سنگار چاہتے ہیں چاہے کفر سے بنے چاہے جھوٹ سے بنے ان دلوں کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے نا بھی ہم نے سچ کو چھاننا ہے نہ نہ تو بتو بتو اب جناب جی دیکھو امام حسین نے فرمایا جات میں تو نہیں کام کرتا اب تم خود سمجھدار ہو شراب ادھر چل رہی ہے امام حسین خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں کوئی کتا وہ ابن زکری غلابی راوی نے اتنا بھی نہ سوچا کہ امام حسین کی اتنا بڑی توہین کر رہے ہو کہ شراب دیکھ کر اب خوشبو کی تعریف کا موقع بنتا ہے یا مسلمان کا فرد بنتا ہے کہ فورن ٹوٹ پڑے وہاں پر دیکھو ابن عباس کو نہیں آنے دیا کیوں نہیں آنے دیا اس کو شراب کی بدبو آ جانی تھی اچھا امام حسین بچے تھے اس کو بدبو نہیں آنی تھی اللہ خط ہے ایسے لوگوں پر یہ اہل بیت کی عزت ہو رہی ہے یہ اہل بیت کی شان بنا رہے اللہ یہ وہی قصہ ہے جو کھانے والی چڑیل نے کھانے والی چڑیل جلد <تصح> اس گلے کی آنکھیں دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے مردہ قبر سے ایمان سے میں حیران ہوں اس عورت پر جو اس کے گھر میں رہ رہی ہوں اور لانے چاہے ان شاگردوں پر جو ایسے کڑنے سے پڑ رہے اور اس سے بھی زیادہ لانے ان لوگوں پر جو ایسے کا جلسہ کرواتے ہیں وہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی امام حسین کی اتنا بہت تہن اپنے اوکاس کو مجبور ہوا تھی یعنی جا رہا ہے لیکن حسین کو مجبوری آنا تھی کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ جی شراب ہے یہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں امام حسین کو اتنا پاگل بناتے ہو اتنا بے سمجھ سمجھتے ہو دل کہتے امام امام اور بے سمجھ یہ کیسے ہو سکتا ہے بول میں اندر کیسے کیسی دنیا میں رہ رہے ہو یزید کی شراب لوشی ثابت کر رہا ہے کتا یا تو امام حسین کو نعوذ باللہ من ذالب دین میں بے غیرت ثابت کر رہا ہے شراب دیکھ کر تعریف ہو رہی ہے یار خوشبو کہاں سے لایا اتنا بڑی قیمتی خوشبو دلے تمہیں شرم نہیں آتی یہ تو خوشامدی بندوں کا کام ہوتا ہے بھائی ایمان سے بتانا کسی کی برائی دیکھ برائی سے آپ بند کر دے اور پھر اس کے ساتھ خوش آمد کے لفظ بولنے شروع کر دینا یہ کن کا کام خوش ہو خوشحام لاکھ لانت ہے ان لوگوں پر جو امام حسین کو خوش خوشامد کرنا جب اس بڑھوے وہ چڑیل نے کھانے والی چڑیل نے یہ بات بیان کی فوراً ناشید نے امام سے کہا دل سے فیصلہ کر کے میں نے کہا مجھے تو یہ لفظ لفظ بتا رہا ہے یہ جھوٹ ہے سرد جب شرد کو دیکھا راوی کی تحقیق کی تو محمد تل نکریہ گلابی میں تو اس کو کہوں گا گلابی کیا کہوں گا یہ بڑوا گلابی ہے اس گلابی کی یہ خباصت ہے اس نے اتنا جھوٹ بہت سوبت بنا دی امام حسین پاک کے خلاف سمجھا آ کہ نہیں ایسے خبیش راوی ان کی روایت کہاں ڈالنی چاہیے اور اگر ایسی تمام روایات آپ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو کرسیوں پر بیٹھا ہوا معزز طریقے سے ان تمام روایات کو اور ایسے کذابوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کھانے والی چھڑے ہوئے اور ان جیسے ساتھی جتنے ہیں ان جی ان کے گھروں میں آپ کو یہ قصہ براہ سب بڑے محترم نظر آئیں گے تمہارے ایمان ہیں جنہوں نے ان کا جنازہ نکالا ہوا ہے اور میں حوالے دے رہا ہوں شرم جاتی تمہیں جن کو امام ہمارے کہتے ہیں گانا جب الحدیث یہ باتیں جھوٹی بناتا تھا دلے ایمان سے کہتا ہوں سنو میرا مذہب کیا ہے اہل بیت اور صحابہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے اور کتابوں میں ہم نے پڑھائے وہ یہ ہے کہ صحیح روایت ہو راوی سچے ہوں بات سمجھنا لیکن با صحابہ راہ بیت کی شان کے خلاف آ جائے تو سمجھو راوی سچا ہے لیکن اس کو کہاں پر غلطی لگتی ہے سہارا اس کی پورا ساتھ یہ مطلب حتہ کے شیوں کا مجدد امام بلکہ سمجھو شیعوں کے مذہب کا بانی امام جس نے نج البلاغہ کتاب بنائی ہے اس کو کہتے ہیں شریف مرتضی عالم الہدا بتاؤ آلام الہدا یعنی ہدایت کا پہاڑ علامت نشانی جدھر بولے گا بس وہ شیعوں کے نزدیک حق ہوگا جس کو شیعہ یہ کہہ رہے ہیں شریف مرتضا علم الحضاء, سمجھ نہیں آ رہی اللہ وہ شخص کہہ رہا ہے کون سی کتاب میں تنزی ہولم بیا تلخی سافی دو،, دو کتابیں ہو گئی تیسری جواب المسائل مسا سیاد یہ تین کتابوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے وہ کہتا ہے مذہب مذہب عقیدہ یقینی ہوتا ہے اس کے خلاف اگر اس کوئی ایک روایت آئے تو چاہے سچے راویوں کی ہوگی اس کو خبر واحد کہتے ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے عقیدے اور مذہب میں غلطی نہیں ہوگی وہ شیلا یہ کہہ رہا ہے یار خدا کا خوف کرو تمہارے <supervzonti> سامنے تو یہ بہن جو پیدا ہوا ہے جہنمی جیل بھی مرزا ملتا جس کو کہتے ہیں یہ گانڈو نسل کا یہ جی کنجر کا بچہ جو ہے یہ تمہارے کی امام بنا ہوا ہے کیا ظلم ہے یار بولے یہ قصور سکول کا ہے پہلے تو مسلمان اتنے کچے کانوں والے نہیں ہوتے ہاں پہلے تو اتنے کچے کانوں والے نہیں ہوتے ہے ہاں والی ہاں بات اللہ خیر غلطی دو سو اٹھانوے میں اس کی وفات ہے ایک اور بڑوا ہوا ہے محمد بن عثمان قلبی سمجھ نہیں آ رہی اس نے اخبار صفن لکھی اس کا بھی وہی حال ہے تو بھائیو یہ وہ چند جھوٹے اور کزاب رہی اور ایک حضرت ہے وہ بھی بڑوا بہت استاد ہے دو تین اور جو کس کتاب والے نے چھوڑ دیا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اللہ پاک نے فضل کیا ہمارا علم جو ہے وہ ایسی کتابوں تک محدود نہیں ہوتا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ایسے لوگ جس کو چھوڑ جائیں گے ہم نے وہ بھی پڑھا ہوں ایک اور شخص ہے اس کا نام ہے حیثم بن عادی او او او او او اے ابن کثیر وغیرہ سب ہمارے محدثین سفارت البا لکھتے ہیں سب میں کذبہ سنتے رہو کہ نہیں ایک اور سنو اس کا نام ہے مسرودی کیا نام ہے مسعودی نام سے مشہور ہے اس کی تاریخ میں کتاب ہے مروجا کیا نام ہے مروج سونے کے پہاڑوں کو کہتے ہیں مروج صاحب سونے کے پہاڑ مروج الحب اس نے کتاب لکھی جس کا حق بنتا تھا اس کا نام رکھتا مروج القل اور نام بے شرم نے کیا رکھا افسوس ہے پتہ نہیں تمہارے کتنے لوگ ہیں جو مسعودی نے جی کہا مسودی شرم कौन مسودی نے جی کا تمیز تو کاریہ کون شخص ہے راستری ہے پرلے درجے کا جلا بڑا اور جھوٹ تو اس کے در کی لوڈی ہے سمجھ نہیں آ عجیب بات یہ جی کو بتا رہا ہوں شاید ہی ان میں وہ کوئی ہو جو اپنے سندھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو ورنہ سب کے سب شیلا ہے کیا برکت لوگ ہیں کہ سچائی ڈرتے ہوئے ان کے گھر کے قریب نہیں آتی ہائے ہائے ہائے جس مروج کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی اس کا مصنف ہے علی بن حسین بن علی مسعودی اس کی وفات ہے تین سو چھیالیس سجری میں کتاب اس کی یہ ہے چار جلدوں میں معتضلی تھا مذہب میں اور متضلا میں کچھ شیعہ ہوتے ہیں کچھ دوسرے ہوتے ہیں یہ مولتا دلی تھا اور قداب تھا اس کی کتاب بروجا جھوٹوں سے بڑی ہوئی ایک اور شخص ہے اس کو کہتے ہیں احمد بن اعثم کوفی ابن اعثم کوفی یہ بھی کوفی ہے اس کی یہ کتاب ہے کتاب الفتو جو سات آٹھ جلدوں میں اس کی وفات ہے تین سو چودہ ہجری میں یہ بھی ایک اپنے علاقے کا اپنے دور کا بہت بڑا بے مثال جھوٹا بندہ تھا اس کی روایتوں پر بھی کوئی اعتماد نہیں ایک اور شخص ہے جس کو آج کل کے جاہل بہل لوگ حنیف قریشی کی طرح اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ابو زید احمد بن سہل بلخی کتاب المد و تاریخ اس کا پورا میں نے تعارف کروایا ہے آنے والی کی کتاب کے رد میں پوری وضاحت اس کی, کی ہے یہ بھی بے سروپا باتیں کرنے میں ماہر ہے کوئی شرد نہیں ہوتی ہے اس کی کتاب میں میرے دوستو یہ وہ چند جھوٹے بور یقین ہے جو پرانے دیکھو ایک سو ستائیس سے غالبان شروع ہوا ہوں میں جابر جوفی کے ترک اور یہ چوتھی صدی تک کے میں نے مورخین کا ذکر کیا ہے بعد والوں کا نہیں بعد والے تو بہت زیادہ ہیں اب ان میں کون مضبوط ہیں کون یہ جو پھر صحیح بات جو ہے وہ تاریخ سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیا اصول ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ شاء جمعہ آہندہ جمع المبارک میں بیان ہوں گے ہاں جی تاریخ کو پڑھنے کے رہنما اصول وہ انشاءاللہ شاء یہ جھوٹے قزاب راوی مشہور جو ہے نا مرکین یون کا ذکر میں نے اس جمعہ میں آپ کو سنایا ہے آپ کو اور نہیں اس موضوع کے سننے سے جو آپ کے سمجھ کے مطابق جو بات آئے گی نا وہ آپ کو لطف اندوز کرے اور جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی نا وہ دوسرے جہان کے لیے ہوگی لیکن حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ اس موضوع کو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں چھیڑا ہوگا یعنی ممبر یہ میں ہی کاٹ رہا ہوں باطل کی جڑیں کاٹ رہا ہوں اللہ حجاللہ شاہو ہدایت عطا فرمائے